والا کی تیر چھو لا خبر اور کہ مو درے در مو کی موتے حضرت کی چرچی ہو جہاں پر ابن واحب الناس تقار اللہ یا تی خبر ہم سفر عجلہ بنا کے مجلس میں حاضر انجام کرے گا سماں میں رواۃ تفاضل عنا تن دی ادنیو مطالب دار حضرت سیف الدین مراد نذار خالد رضی اللہ عنہ اور داد طالبین پرہن ہشیاص رہے سیو مسیو کے اللہ تبارک و تعالیٰ بارک اللہ تعالی کے ساتھ سلام عرض ہے حضرات جناب ناظرین امام ناظرین حضرات حرم مروانہ میں داخل حضور کا ذریعہ ملے گا ان کا بلا نام رفقہ رفقہ مخانہ کے رسول اللہ نے پورا استقبال قرار اللہ نے کہ دیر آ نہبھی اور نہیب جیمن خبر نہ वाले बिरस साहब उस्ताद औकारिद करमगढ़ा दौदीन ने बहुत से हम आते जाना मजार और औराना इलाका में ठहरा है ना सुना था पहले हम कोशिशों का करेंगे क्या है किंतु यह काम जिस की दिशा सता अल्लाह ने आज्ञा करी संसार यहां चले तो हम फिर आलम हमारा कुछ है انتا دیوال میں کہا جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم بیان دار نے میرے سامنے ذکر ہے کہ نہ غبا سو گزاؤ بالوں کو اور چار چرم سے حسن حرکت تقوی کے ظاہن کی تنور عمر کی خصوص محاورہ کی تابع فرضی سے کہ قریب بہسن چار چرن جو قریب بہسن طریقہ کی اج احمد نے درے گا صلی اللہ upon کو حقارہ و گزرہ و ذیلہ فار کے منہ سے شرینہ اخذو آبا ابا ابا ذا ایر آرام آرام یہ مال مال مال کرن چون و بغیاں بدلن دالن کے بعد حارث را مارا سم سم تبادے چار چرن مندر اللہ عبداللہ رجللن انہوں نے فضو بارکل غمان لکھو غمان لکھو مون خواب دلاغ آنی دکل چیز مگر ذات شکر عبداللہ نو سو سڑیر احل بیت نبیر اسلام اگر ذات شکر مولکا اگر ذات شکر مولکا لما درہ من دخوری ہی ذات تک را تک دنبیر اسلام سڑیرو ذات خود ددنہ ذات خود دمور دنبیر اسلام خادم ذکر دم یا بیٹا حضرت علی کے لیے جنہوں نے وافی عرض فرمایا تھا میں جب میں نے جدا قرار کر ماریا اور حضرت معاویا بن ابی زبیر نے بعد میں ماروں جو یورقہ کو تم ادھر باقی مولانا عبداللہ بن عباس کو وہ تھا سبحان اللہ ان العربی <ogram> یا پریز اعتراض عوامانی فانه قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ صحبتنا میں سے بیان حضرت تم داخل ہیں اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یہاں سے مشورہ وہ اعتراض شروع ہوئے حضور ہاں وہ صحابہ کے پرابار قدنا معروثہ چیا ورکات معروثہ مت معروف مشہور نو نیورکات معروثہ مشورے نہم ودی استنجاد کرے رسول نے بافور داد کر کے چین ہوتا ہے صرف دیوان میں صحبت کرنے توکوں امر مشورے دے امدارت دے اگر حوالہ تفقہ صحبت ہو کر میں کہتے ہوں نبی میرے ماتھے سناد نہیں ہمارا جانی نہیں کرے گا داخل نہیں میں اب اللہ کا کیا عمل ہے مومن وہ اگر نہا نہ نعرہ انا ترغہ دی مکہ والہن دی جلشان پاور تم کو سے دا بندہ سوا دور کی موصول مصاد دی کلیات جناں مقامات کی درشے دے یوسف علیہ کی ترور سو عدد دی کی کی انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی والا پر خدا کا اعلان جاری ہے جس نے بہت سارے ندوں کی جو الگ دے وابدا جانا ہے رمضان کے شان اعلان میں شان اعلان ہے اور اللہ رسول اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ماریہ میہنگا خواجہ حسن راجہ صاحب اور سارے علاقہ کے ممبرز کلی جلائے رہے ہیں محمد مینگہ عبداللہ رحیل المدینہ میں کاجنے ہے انہوں نے ہمیں ان کے اپنے نمائندے نے اپنے سامنے کے سامنے کال نہیں دی اعلان ہے تو پوری اور یاد کر مسٹر محمد شکریہ کرتے انت انت ان انتظام کئی ان کم چیز تو مراد کما لی تیاری کربل بانی و اسی کو پیتا بذیل فقرات لہسن کے رحم کے جانبنا طلب ضمانت کی حضور سے مر گئی اتباع مار امور رضانوں کا دو ان العالم ان ها زوجتو ترجمہ ہوا دار حضرت عائشہ ماں کا کفر کہ عائشہ رہا نہیں ہے اس لیے دنیا کم پا اخرت کے راکن اللہ اختلا کو اللہ بتا سیل جہان راو سے دا دا. اگر سر کہ تعالی <متوسط> یہاں باہر میں سلام <متوسط> سلام دکھائی ہوئی سلامانوں کہیں میدان چطور رہے کہیں باہر گئے تھا جزاك اللہ نغا سبب حفاظت ہے كل مسلمانان على صدقہ لہار رکیدہ والله मालूम ہے نبی کے امروں قط تو نالے پتاون صحادثہ فإلا جلال اللہ راغہ انجا پر ہاتھ سے سارا بارہ جن سے بتلا بھی hmm. درشویں <سؤال> یا رسول یا رسول یم اور شبہ پورا ہے شبہ باللہ پاکترم پاکترم اور تمام سلام کہیں گے نبی پاک اللہ علیہ وسلم بارہ راہ بالا مولا اللہ علیہ و اننا پر حادثے و لکے استاد اللہ غائب دینا ہمارا مذاق نہیں فران دے مقصد خبر رکھو کہ دا سالمان کو پونتو سونو نبی بعد دا نمد خدانے پارے کرے دنوں دا قران نوک یا اللہ تاس مسماں میں نے فبران کے دن میں خصائص دا لطف فلا ساتھ دا لطف قران دنوں دا بعد مگر جڑا پر تمام تھا مخدان نے ہوئے دارتوں دا لائے ہوئے سننا من مقامات دا انصاریں پزعلان جائے اور مشاہد دا نبی مشاہد ندین ندین میرے سامنے تھا اور میں نے تاب کے حادثے کی کلامے وقار مشاہد ندین ندین میرے سامنے تھا وہ یکبر علیہ اماں نے میرے توجہ کوڑا قضا غیرالجریر ہوئی وہ یکبر علیہ علی ارجن میں اس اماں نے متوجہ کیے سجدے اذنا وہ یقول بارقم قائم مقال وقضا وقضا قدہ انصار پاسے کے دیکھ اس کمی نے نے امر ہے مثلا انصار نے قال قائم مقال وقضا وقضا یہ نے اخسائن کو دین ذکر کر من اللہ اللہ اللہ و دا مشہور جنگان کے سر خدر شیو خدا خیر شریف برنگے قدا شر یہ پرنگ یہ کہ نماز لگا شل سبب تو خیر ہو رسول اللہ اسلام علیہ السلام ایک باہر کرو اسا قطر شو ریش شتر چارویں دن اور اسا قطر شو نا اور دی وجہ سے سبب تو خیر ہو نبی علیہ السلام کافی موجود ہیں میں کے خلاف پڑے لگا کار با یوم انتقم اللہ رسولین جنگ کے بعد کا دور تھا چاندہ محجرہ فادر جناب کی منفات لا خیر اور قدما رسولان سے مکتب قرار نبی علیہ السلام منورہ وقد طر کا کو اگر جو مشرران مشرران چ اگر ن شو نوقد طر مفت سراواته ثنا او قدر شو ددي مشران و جوحو يا جوحو او ذخ شو او جورج راغ د مسترف تر دی دي جوجو او ج جوور مسترف شو فقط منی منی اسلام خبر کلا اورایمن غارایمون اوپر ایک راڈی دیر وقت رضی اللہ <سؤال> ان یہ ہے لو العدد <سؤال> لو ہے ان سیبرہ تفتری من دی ما قریش زمنگا تری وجیری دی دا دین اللہ یہ مر مقابر علیہ السلام نبی نے صحیح کہ پریشان ہوا علای منا ترضانے الہ مساجن اضافت استخاف لہذا اورایمن رضایمن زمنگا تم حسے کلی فزر بار اور قریشوں نے کہ ہم چاچی کتر چلے لکھ کے کے کے مقصدیار کچر روان شاہ وادی بانے یا پھر یا وادی بھارت نے لہر کی طرح لہری خلاف اور تبدیل دے درسب اور تبدیل واحد بنسبت نسبت نسبت بھی لا دی واحد بہ نسبت تبدیل ہوگی یہ سب کیبدیل دے دیں بھی لا دی لذ تضئین د نسبت الرسامی این نظام ما با اثر فی نحسن زمان مدینه واری سال پڑی لذ تضئین د نسبت بلادی شو نہ تضئین د نسبت الرسامی او کے جری فضیلت ہجرت نے و فضیلت حیات رضی فجر ساتھ دیوج ضرورت تھا مہاجرین نوا مکن لولا تنوی بدلت دے ان ماں نسبت دی بتے کھڑے مدینه نسبت دی بلے تجظیم انصاری اور دی دی بلدی شو لبن النبض دي لبن بيت بالنسبه لسمي ولا يوجد كلام غيره قال عبد الله اذا النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم وقال الله عليه لاوانانانارہ سلا قوتیاں شارع اتفاق اتحاد بنا بلائی دارما کی مثلا جو دیوار کا دار والا نبی جل سنت ہیں جی ترتیب میں مثلا کی ذات کو ظلم خبر ہو رہا کہ نبی نے سلام فرمایا انصاف خبر رہا ہم سب تعظیم مناسب ما جنم بی ادی ومی ظلم نے کہ نبی نے سلام فرمایا کلام سیدھا کلام جو ظلم نے بلکہ انصاف دے انہوں نے عزت لوگوں تعمیر نے نبی نبی خبر خبرو لیکن لا تیار نہ ہونا مرتنا مارکدرشن پہ درجے پے درجے کا تک دست آتے آتے کہ انہوں نے تک وقت سمجھ آئے منہ بیاثر سبراسی نواہ دیکھوئے ہیں صالح نبی کہ اللہ علیہ وسلم میں یہاں صالح نظام انکار دے لکل ذات اللہ پر مرد ہے اندہا پہ حلسیت نے انکار بانے محیم دا رسی آرہ تزاوچ تو اسے ماتے میں کہے رہے ہیں تزاوچ تو بعد اکرکی چمارو باچھتے ہیں مطلویت نے فارد تعالیٰ پر سیدے لہا مستسنہ دے نہیں لہا لیکن راجعہ دا یہ مت نویدہ فاروق اللہ افضل سید وہش نبی علیہ السلام جہاد قسن نے پورے کرے بیبی نے تو اور دانی کے کو جس سے مددور ہے یہ جس کو طارق کم سب کا طارق سے پہلے قرانوات میں نازل ہوا تھا وہ نازل ہے کہ اگر تو نے خدا کے نام سے قران پر میں نے کہا نا میں نے وہاں قرہ اللہ تم نے وہاں تک ہمبل کرتا سامانہ کے نظر میں ان اجرے وانا ساتھ ماری بنی وبنت فترنی ولیہ و علیہ وزر پندرسوز کی پیدا کے مقامات پر بالی اوکھلا پل پیدا ہو جی بابو نے نا، کون المون، دا اور شرک پیداوار